پہچان آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون سا حمزہ ہے وسلی ہے یا, قطعی یا آپ نے کوئی عبارت سنی ہے اور وہاں پہ حمزہ کو کس انداز سے پڑھا گیا ہے تو وہاں بھی آپ ذرا ضرور تھوڑا سا سوچئے گا کہ اگر لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں تو حمزہ وصلی ہے اور یہ قطعی کیوں نہیں اور اگر لکھا بھی ہوا ہے پڑھا بھی جا رہا ہے تو پھر آپ غور فرمائیے کہ یہ حمزہ قطعی ہے اور جو اقسام میں نے آپ کو بتلائی چند اقسام اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن عام طور پر زیادہ استعمال ہونے والی وہ یہی آٹھ اقسام ہیں تو پھر آپ غور فرمائیں کہ یہ ان آٹھ میں سے کون سے قسم ہے تو پھر آپ کے لیے پہچاننا مشکل نہیں رہے گا جی صرف کبیر شروع کرنے سے پہلے ہم اس سرفے کبیر کے متعلق اس کے چند سیوں کے متعلق جو تالیلات ہیں تو پہلے ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سے متعلق ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر صفحہ نمبر گیارہ پہ اجوف واوی اسباب نثر سے القول مصدر کی صرفے کبیر ہےزارے تو اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھیے سفر نمبر پندرہ پہ کچھ تالیلات لکھی ہوئی ہیں لہٰذا پہلے ہم ان متعلقہ تالیلات کو پڑھیں گے اور پھر ہم صرف کبیر کو پڑھیں گے اور اس کے اندر بھی اگر کوئی قابل وضاحت سیفا ہوا تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تو ابھی آپ نکالیے ذرا سفر نمبر پندرہ تالی لاتا اصل میں قوالہ تھا اگر آپ حضرات میں نکال لیا ہے صفحہ نمبر پندرہ تو ذرا بتلا دیجئے تاکہ ہم پڑھنا شروع کریں جی تالی لات اصل میں قوالا تھا وا متحرک ہے اور اس سے پہلے حرف مفتوح ہے مفتو سے پہلے کون سا حرف ہے قاف واؤ کو علی سے بدل دیا کالا ہو گیا تو قوالا سے پالا یہی تعلیم کالا تثنیہ کے سیغے میں وہ بھی اصل میں قاب تھا کاوالا کے آخر میں علیف زیادہ کیا تو قابالا ہو گیا اور قالا والے قاعدے کے مطابق اس قائدے کا نام کالا والا قاعدہ تو کالا والا قاعدے کے مطابق اس میں بھی واحد بدل دیا ایسے ہی کوالو اصل میں قابالو تھا کا واحد کا سیغا جمع بنانے کے لیے جیسے ذورابا کے آخر میں ہم نے واؤ کو زیادہ کیا تو ذرا ہو گیا ایسے ہی قابلہ کے آخر میں واؤ کو زیادہ کیا تو قابلو ہو گیا لیکن واؤ اس کے اندر کالا والا قاعدہ جاری ہوا جس کی وجہ سے واؤ سے بدل گیا تو قالو ہو گیا ایسے ہی قالت قالتا ان سب میں کالا والا قاعدہ جاری ہوا ہے یعنی واؤ متحرک ما قبل مفت کو علف سے بدل دیا تو اب قالت اس کی اصل آپ پہچان سکتے ہیں کہ قالت اصل میں قبول نہ تھا, تھا. تھا. دیکھیے قولا اس کے آخر میں ہم نے نون ن جمس کا لگایا تو حوالہ سے کیا ہو گیا قولنا حوالہ سے کیا ہوا قولنا اب اعلی والا قاعدہ یہاں بھی جاری ہو رہا ہے لہذا وا متحرک اس سے پہلے حرف مفتو ہے تو وا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہوا قالنا جی نام لکھنا کیا ہوا کو اب دو حرف جمع ہو رہے ہیں لام بھی ساکن ہے اس سے پہلے الف ہے مداح ہے تو مدہ کو گرا دیا تو پالنا سے کیا ہو گیا پالنا یہ بات ہم نے بڑی تفصیل سے اس قائم کے تحت آپ کو سمجھائی تھی امید ہے کچھ باتیں یاد ہوں گی دیکھیے النا اصل میں قول نہ تھا وا متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے وا کو الف سے بدل دیا نہ ہوا دو ساکن کون کون سے لام اور الف جمع ہوئے الف کو گرا دیا پل نہ ہوا پل نہ ہوا اب قاف کے فتحہ کو زما سے بدلا قاف کے فتحہ کو زما سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ وا تھا نہ یا تو پلنا سے کیا بن جائے گا قلنا تو اس کے اندر دو تبدیلیاں ہوئی ایک تو واؤ کو الف سے تبدیل کر کے اس کو حذف کر دیا گیا اور دوسرے قاف کو زمہ دیا گیا فاقلم مفتو تھا اس کو زمہ دیا گیا جی قیل ماضی مجہول کا سگا ماضی معروف کا سیگا حوالہ سے کیا ہوا اوالا ہوا ماضی مجہول کیا آنا چاہیے اصل میں کوویلا بروزن فوائل فعلا کی ماضی مجہول آپ نے پڑھی فوائل تو اسی طرح قولا کی ماضی مجہول کیا ہونی چاہیے کوویلا بروزن فوائل جیسے نوسی ری کتاب کی طرف قیلا اصل میں کوویلا بروزن فور جیسے وزن فا عین لام ہی ہوگا ٹھیک ہے کسرہ واو پر دشوار تھا یہ جو پر کسرہ ہے تو یہ ذرا دشوار تھا ہمارے لیے دشوار اہل عرب کے لیے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو بڑے آرام سے پڑھ رہے کو اس میں تو کوئی دشواری نہیں ٹھیک <laughs> ہے تو جن کی زبان ہے اہل لغت کے لیے تو یہاں جب بھی ایسی بات ہے کہ یہ دشوار ہے یہ حرکت دشوار ہے یہ لفظ دشوار ہے تو اس سے آپ سمجھ جائے کہ لغت والوں اہل لغت کے ہاں اہل عرب کے ہاں ان کے لیے اس کو ادا کرنا ذرا دشوار تھا اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ ہر زبان والے کے لیے اللہ رب العزت اس کو ایک خاص لہجہ اور ایک خاص انداز بھی عطا فرماتے ہیں جس سے اس زبان کی ادائیگی اس کے لیے اور آسان ہو جاتی ہے اور جب ہم اس زبان والے سے اس لغت کو اس زبان کو سنتے ہیں تو ہمیں کتنا مزہ آتا ہے ہم خود اس را ادانی کر سکتے تو یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے ٹھیک ہے تو وا کسرا واؤ پر دشوار تھا اس لیے پہلے حرف گد دور کر کے وا کا کسرہ اس کو دے دیا تو اب کیا ہوا کلا واؤ ساکن کسرہ کاف کو چلا گیا تو سے کیا ہوا کو اب یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے واؤ ساکن ہو اس سے پہلے کسرا ہو آپ ذرا بتلائیے کہ اس قائدے کا کیا نام ہے وا ساکن ہو اس سے پہلے کسرا ہو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں جی ہم آپ کو بتلاتے ہیں وہ قاعدہ ہے میڈن کا قانون می زانن کا قانون کچھ بات سمجھ میں آئی زانن اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا نیو تو ایسے ہی کیا ہو جائے گا قیلہ تو قیلہ اصل میں قویلہ تھا اب جب آپ کے سامنے قیلہ آئے گا بیا آئے گا ایسے ہی اور اجوف کی ماضی مشغول آئے گی تو آپ کو اصل کی طرف لوٹانا پڑے گا پھر اس کا وزن اس کا مدعا اس کی ساری باتیں وہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے تو قیلہ اصل میں قویلا بروزن وزن تھا جیسے نوسیق. جی آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور معذرت خوابی ہوں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بہت زیادہ وقت ہم نے اوپر بھی لے لیا اور حضرت تشریف فرما بھی ہیں اس کی طرف ان کے نک کی طرف بھی نظر نہیں گی حضرت بہت معذرت اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ